جی جناب فرمائیے یہ شطرنج ہے لوڈو ہے یہ اس قسم کے کھیل اس زمانے بھی تھے حضور علیہ السلام کے دور میں کچھ اس سے ملتے ہوئے کھیل تھے یہ تضیع اوقات ہے تاش ہیں یا یہ ہیں یہ ساری چیزیں وقت کو ضائع کرنے میں ہیں اور یہ بالکل حرام کے مترادف ہے اس سے بچنا چاہیے تضیع اوقات ہے خالی جو وقت دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کریں اور اس کو کھیل کود میں اس کو ضائع مت کریں جی معلوم